آئیے شروع کرتے ہیں ذوق نات کافی وقت ہو گیا ہے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ذوق نات کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم آج دل کھول کے تائف دینے والے آپ لوگ تیار رہے ہیں آپ لوگ کھڑے رہ رہے کے تھکنے کے لیے تیار رہے خیر اس سے بھی انرجی ویسٹ ہوگی تو کولیسٹرول کم ہوگا صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ نارا لگائیں نالا اعلی حضرت شروع کرتے ہیں ذوق نات کا دوسرا سیمی فائنل سلو حدیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وہاں کیا سلامت کی ماشاء اللہ سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت کے بعد اب ہم نے شروع کر دیا ہے ذوق نات ذوق نات کا یہ آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل ہوگا فائنل فیضان مدینہ کے سہن میں اور انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل لنگر رضویہ بھی ہوگا فیضان اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کا بیان بھی ہوگا نگران شعرا کی تشریف باوری بھی ہوگی ہو سکتا ہے امیر السنت کے جلوے بھی دکھنے کو مل جائیں اور مقدس تبرکات کی زیارت بھی ہے خوب تحائف بھی تقسیم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی فاتحہ اس سال ثواب بھی ہوگا اور ان اللہ آخر میں رکن شعرا رکن شعرا حاجی عبد الحبیب عطاری سے ان دعا کروائیں گے دیکھیں انشاءاللہ ان کی بھی زیارت کریں گے یہاں پر مدری منہ کھڑے نہ ہوا کریں برائے کرم اگر کوئی کام ہے پھر آپ باہر تشریف لے جائیں پھر واپس آپ کو آنے میں پرابلم ہوگی بلا ضرورت یہاں سے کھڑے نہ ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمیں پرابلم ہوتی ہے سلسلہ ذوق ناج شروع ہو چکا ہے آج دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر جو رائے دہی ہوئی سوشل میڈیا کی ٹیم اور مجلس مدری قافلہ کی ٹیم ان دونوں میں سے عوام الناس نے ناظرین نے کس کو زیادہ رائے دی ہے کون آج زیادہ فیوریٹ ہے مقابلہ جیتنے کے لیے یہ دونوں ٹیمیں کوارٹر فائنل سے سلسلہ جیت کر آگے آئے ہیں مجلس سے مدنی کافلا کو ایٹی پرسینٹ اور مجلس سے سوشل میڈیا کو بیس پرسینٹ رائے ملی ہے مجلس سے مدنی کافلا کے اسلامی و اپنا تعارف کرائے بائک کون ہے آپ کا محمد شاکر اتاری شاکر اتاری ماشاءاللہ غلام نبی اتاری غلام نبی اتاری فرحان رضا اتاری, پرحان رضا اتاری. پرحان رضا اتاری. سوشل میڈیا کے لیے محمد اویس رضا تاری تاریخ رضا تاری محمد رضا تاری اب دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کتنا ہے ذوق ناد اور کون بڑھتا ہے کل کے منچ پر اور کون جاتا ہے آج گھر یہ فیصلہ ہوگا کچھ دیر کے بعد سلسلہ ذوق نات کا آ... آ... سلسلہ ذوق ناد کے آٹھ سیگمنٹس ہیں اور ان آٹھ مراحل سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹ لے گا ان کو آگے بھیجا جائے گا اور کسی ایک نے دوبارہ لوز کرنا ہے آٹھ مراحل آپ کے سامنے ہیں اور کل مدنی مقابلہ آخر میں جا کر ایک ٹیم کی طرف ایسا ون سائڈ ہوا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے آج دیکھیں کیا ہوتا ہے سلسلہ ذوق نات کا پہلا مرحلہ مدنی اشار کی تکرار یعنی بیت بازی آئیے شروع کرتے ہیں پہلا شعر میں پڑھوں گا آپ اس سے آگے بڑھیں گے پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر شیر کو پڑھنے کے لیے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر پڑھا جائے گا شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار پیسان حضرات پہلا شیر سرورے لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیتا سیدہ کب تک دباتے جائیں گے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سے آپ دونوں اس کو لے کے بڑھیں گے تین منٹ میں یہ مقابلہ پورا ہوگا نون نارے زخ کو چمن کر دے بہارِ عارض ظلمتِ حشر کو دن کر دے بہارِ عارض نہارِ عارض نہارے آرس ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے سبحان اللہ الف ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو شیر درست پڑے ڈونڈا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ڈھونڈا کرے پسر پہ پسر کو پسر پہ پیدر کو خبر نہ اور پڑھ لیں الفط شیر غلط اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ملا دیتے ہیں وہ شیر یوں تھا گزرا کرے کو خبر نہ ڈھونڈا کرے کہا گیا جی ایسا گھما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈال ڈال دی قلب میں عظمت امبیا مصطفی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سئی دی اعلیٰ حضرت پہ لاکھو سبحان اللہ کی سدائے ہر شیر پر عظمت امبیا بھی سرخت ہے کیا حرض ہے بول سکتے ہیں اگلا شیر جی آئین سامنا کہ سید سیم سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہیں پیش ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے ڈال ایک بار پھر آ گیا کوئی ڈال پہ لے کے ڈال یہ تو ڈال پر آج دوسرا شیر آ گیا ان کے پاس آپ کے پاس ہے کہ نہیں داڑھی ہے امام ہیں سنت کی بہاریں ہیں داڑھی نہیں ہوتا داڑھی ہوتا ہے ڈال سے ہوتا ہے داڑھی ہوتا ہے وہ داڑھی نہیں ہوتا آپ نے پڑھنا ہے ڈال سے شیر اور کم وقت ہے آپ کے پاس جی جی آپ ڈھونڈا ہی کریں سبت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا اللہ! ہو? سوشل <سوش> میڈیا والے بھی تیاری کر کے آئے لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے اب اگر آپ دے دینا ڈال تو آپ کے پاس تھے پوائنٹ اگر آپ نے الف دیا ہے آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلا تو عجب کیا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے سبحان اللہ اور آخری شعر آپ پڑھیں گے اس کے جواب میں سن کر سین سرور کہوں کہ و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں سبحان اللہ دونوں ٹیموں کے لیے سبحان اللہ کی صدایں ہوں سیمی فائنل ہے لگ بھی رہا ہے ماشاءاللہ اللہ دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹ ملیں گے یعنی دو دو پوائنٹ اگر اس مرحلے میں کوئی پیچھے نہ جائے تو دو دو پوائنٹ ملا کرتے ہیں سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آپ میں سے کون آئے گا مدنی اشار کی تکرار کرنے کے لیے کوئی ہے بھرپور تیاری کر کے آنے والا آپ آ جائیں چشمے والے بھائی کوئی بھی آواز نہیں نکالے گا اور پیچھے سے آپ آ جائیں دوسرے چشمے والے بھائی جلدی آ جائیں دیکھیں کیسی تیاری ہے مدنی اشار کی تکرار یہاں تو بڑی ٹف لگی اب دیکھیں یہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا رضوان رضوان آگے آ جائیں آپ سامنے آ جائیں دیکھیں یہ کیسے اشار کی تکرار کرتے ہیں پہلا شیر میں پڑھتا ہوں ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جی آپ کا کیا اس میں گرامی حضور محمد تاریخ اختاری تاریخ اختاری بھائی ماشاءاللہ آپ پڑیں گے جیم سے شیر جس راحت چل دیے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کھوٹے سکے بھی سرے بازار بھی چل جاتے ہیں جیم سے یہ شعر نہیں شروع ہوتا یہ ہوتا ہے غم سبی راہت تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں کوئی اور شیر جیم رضوان بھائی نہیں پڑھ پا رہے اپنی جگہ پہ جائیں گے کوئی بات نہیں آپ تشریف رکھیں ان کو تحفہ دیں گے رضوان بھائی کو کوئی اور آئے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ, آ جائیں آپ آ جائیں س, ساجد بھائی شہزاد بھائی شہزاد بھائی ماشاءاللہ اللہ مرحبا شہزاد جی محمد, شہزاد, محمد شہزاد. شہزاد بھائی یہ میرے دور کے قزن بھی ہیں چلیں آپ پڑھیں گے شیر جیم سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے ہر جی جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ سبحان اللہ جیم پھر آ گیا جب پڑے مشکل یہ تو بڑی تیاری کر کے لگتا ہے جیم پر جیم کوئی ہے شیر شہزاد بھائی سوچ رہے اتنا وقت نہیں ہے شہزاد بھائی کے لیے بھی تعف ہوں گے انشاءاللہ شاء آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں ان سے کون کرے گا مقابلہ جو پہلے نہ آیا ہو ہاں بھائی بھائی پہلے نہ آئے ہو آپ آ جائیں بلیک ٹوپی والے جلدی سے جلدی سے آنا ہے ٹائم کم ہے شہزاد بھائی اور رضوان بھائی دونوں کے لیے تحفہ ماشاءاللہ کوشش اچھی کی جین سے پڑیں گے دوسرا شیر جلدی سے کیا نام ہے آپ کا بلا بلال بھائی پڑھیں گے جن کے دو بنے آب آیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا, ہمارا, ہمارا نبی ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہے حیثے پڑھیں گے صرف نہیں پڑھ پا رہے ہم अन... سے نکل گئے مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں سبحان اللہ علف اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ سبحان اللہ سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں کہوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں بھرپور ہونی چاہیے باغ جنت کے ہیں بیرے بیت تم کو مجھدہ نار کا دشمن نے سبحان اللہ باغ جنت نہیں ہوتا باغ جنت کے جی تم کو مجدہ تے تے سے پڑیں گے آپ تو امیر عرب میں فقیر عجم تو امیر عرب میں بہت لمبا شعر پورا کرنا پڑے گا جی بہت لمبا شعر پورا کرنا پڑے گا تو ارب اور میں امیر عرب میں فقیر اجم تو اتا ہی آپ شیر درست تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا کجا من اللہ چلے تیر سے شیر تیرا ماں میں تیرے گیت گاؤں رسول اللہ تیرا تراد میں ماشاءاللہ ان دونوں کے لیے تائف ہوں گے انہوں نے دونوں نے اچھا مار مقابلہ مار کیا مار کوئی بھی پیچھے نہیں جا رہا آپ جائیے یوسف بھائی سے توفے لیجئے اور ہم دیکھیں گے اپنا اگلا مرحلہ حروف تحجی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے 37 حروف تاجی میں سے کوئی بھی حرف یہاں پر آ سکتا ہے جب یہ اس ویل کو گھمائیں گے ایرو کے سامنے جو حرف آئے گا اس سے پڑھنا ہے انہوں نے شیر اور جو شیر ایک بار پڑا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے ہر ٹیم کے ممبر نے باری باری آنا ہے ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے اور دیکھتے ہیں کون کیسے جوابات دیتا ہے سوشل میڈیا ٹیم سے کون آئے گا آئیے اس کو گھمائیں گے آپ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کیا آتا ہے آپ کے لیے آپ کی تیاری کا راز کھلے گا کچھ دیر میں خواہ خاں سے شیر پڑیں گے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس بائیس سیکنڈ باقی ہیں سوشل میڈیا خیر البشر پر پندرہ سیکنڈ ہے خواہ خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام جواب درست ہے <ساک> بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یہ ادیب رائے پوری صاحب کا سلا تو سلام کا شیر انہوں نے پڑھا سبحان اللہ کی صدایں بھرپور ہونی چاہیے ٹیم مدنی کافلا کے اسلامی بھائی آرام سے گھمایا جواب بھی آرام سے دے دیں ڈال آپ بڑے ڈال دے رہے تھے نا آج لفظے ڈال پڑھیں گے شیر اس سے آتے آپ کو آپ نے تیاری بھی کی پڑھیے ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بچھوں کے ڈنگ کیسے سہوں گا یار ہاں ہاں ہاں بڑا پیارا شیر آپ کے لیے سبحان اللہ ماشاء بہت اچھا شیر پڑا سوشل میڈیا کی ٹیم کے دوسرے ممبر آئیں گے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے دیکھیں کیا آتا ہے ان کے لیے حرف اور اس سے پڑھنا ہوگا انہوں نے شیر کیا چاہتے ہیں آپ کیا آئے؟ آئے. آپ کے لیے الف تو لگتا ہے نہیں آئے گا آہ. پر آہ. آ گیا بھائی کون ہے آواز دیا تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائے کیا شعر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ نے درست جواب دیا ان کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدائے ہوں فے سے شعر سنا دیا کیا بات ہے سوشل میڈیا والے آج پیچھے جانے کے لیے نہیں آئے کے سامنے مضبوط ٹیم ہے ویسے دونوں مضبوط ہیں سیمی فائنل میں پہنچنا آسان نہیں ہے غلام نبی اطاری ان کے لیے دیکھیں کیا حرف آتا ہے مجلس مدری قافلہ کی ٹیم کے ساتھ ہیں یہ ہمارے مدنی چینل کے ناپخواں اور آپ کے لیے ہے حرف زال زال سے رے رے, رے, ہے رے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے رضا نس دشمن ہے دم میں نہ آنا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ان کے جواب کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے دیکھیں وہ اس بھائی کے لیے کیا آتا ہے ہر جواب پر ایک پوائنٹ بڑھتا جائے گا آخری آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں دونوں ٹیموں سیمی فائنل ہو رہا ہے دوسرا تین سین سین سے شیئر تو سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سبحان اللہ جواب درست دے کر اس مرحلے کے سارے پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں مجلس مدنی کافلا کے آخری ممبر دیکھیں کیا کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے جو شیئر ایک بار ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا آپ کے لیے آیا بڑا زور سے گھمایا آپ اڑے اور زی ان دونوں سے کوئی شیر نہیں آتا یہ اشار کے بیچ میں آتے ہیں تو آپ دوبارہ گھمائیں دیکھیں کیا آتا ہے اب آپ کے لیے ایرو کے سامنے آیا کوف اور آپ سے شعر سنائیں گے آپ قبر میں گرن محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر رہوں گا سبحان اللہ بہت پیارا شعر پڑا آپ کے لیے سبحان اللہ کی صدایں ہیں آپ کے دل جوئی کے لیے دونوں ٹیموں کے تینوں ممبرز نے اپنی اپنی باری کے جواب درست دیے قدر آسان سیکمنٹ ہوتا ہے یہ لیکن ہمارے حاضرین کے لیے آسان نہیں ہوتا سکور بورڈ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں نے دونوں مرائل سے گزر کر کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں اور اب اپنے تیسرے مرحلے کی طرف چلیں گے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ الفاظ پوچھے جائیں گے مانا بتائیں گے یہ آپشن سلیکٹ کر کے ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے آئیے شروع کریں مشکل الفاظ فیضانے والا کی سلامت رہے آیا حضرت سلامت رہے مشکل الفاظ سے شعر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے آسان الفاظ سے شعر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے یہ ان کا امتحان بھی ہے اور ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی ہے کس لفظ کا کیا مطلب ہے کئی الفاظ یہاں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ لفظ اور ان کے ساتھ تین تین الفاظ مانا کے طور پر ہوں گے یہ سلیکٹ کریں گے جو اگر درست جواب ہوگا تو ایک پوائنٹ ملے گا اور جواب غلط ہونے پر پوائنٹ نہیں ملے گا تین سوشل میڈیا تیار ہیں آپ جی. تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے پانچ الفاظ ہیں شروع کیجئے ان کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے ہر سوال کے جواب پر سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے پہلا لفظ ہے پسر بیٹا بتائیں گے آپ اس کا جواب بیٹا. پیر بیٹا یا جوتا بیٹا. کیا بیٹا. مطلب؟ بیٹا بیٹا انہوں نے کہا بیٹا, بیٹا. پسر اعلی آزد کے شیر میں بھی استعمال ہوا لفظ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے آرد. آپ کا جواب بیٹا درست ہے پیسر کا مانا ہے بیٹا دیکھتے ہیں دوسرا لفظ کون سا ہے ان کے لیے پھیرا پھیرا کا کیا مطلب جھاڑو یا پیچھے یا گشت گشت گشت آپ کا جواب سلیکٹ کریں گے گشت لفظ کو اور آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ سوشل میڈیا والے اب تک ایک بھی پوائنٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تیسرا لفظ کون سا ہے ان کے لیے لفظ ہے خلاق خلاق کا مطلب خلق خالق یا باخلاق خالق. آپ بتائیں گے جواب 20 سیکنڈ باقی ہیں خالق خالق آپ نے کہا خالق اور دیکھیں گے آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں پھر جواب درست ہے خالق. ماشاء اللہ چوتھا لفظ آئے گا اسکرین پر ان کے لیے ایک ایک پوائنٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سوشل میڈیا والے لفظ ہے خود رفتگی خود رفتگی کا مطلب بے خودی یا خودی یا خود پسندی خود رفتگی بتائیں گے آپ نو سیکنڈ باقی ہیں بے خودی بے خدی بے خدی انہوں نے سلیکٹ کرنے کا کہا بتائیں گے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں جواب پھر درست ہے بے خودی یعنی اپنے آپ میں نہ رہنا خود رفتگی معنی اپنے آپ میں نہ رہنا جو گم ہو جائے کسی چیز میں اگلا لفظ آخری لفظ ہے ان کے لیے اگر یہ جواب بھی دے دیا تو پورے پوائنٹ مل جائیں گے لفظ ہے مفارقت مفارقت کا مطلب حدود جدائی یا مفاہمت جو مطلب بتائے ان میں سے بھی الفاظ سمجھانے والے ہوں گے جدائی جو جودائی انہوں نے کہا اور ان کا جواب اس بار دیکھیں گے کیا, کیا ہے جواب درست ہو گیا ہے مفارقت فراق سے ہے جدائی اس کا مطلب ہے مفاہمت یعنی آپس میں سمجھوتا کرنا یہ اس کا آپشن نہیں تھا پانچ الفاظ ان سے پوچھے گئے اور انہوں نے درست جواب دیے پانچوں کے بہت اچھی بات ہے ٹیم سوشل میڈیا کے دس پوائنٹ ہو چکے ہیں مجلس سے مدری قافلہ کی ٹیم تیار ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے کون سے پانچ الفاظ آتے ہیں پہلا لفظ ٹیم مدری کافلا کے لیے پدر پہلے ان کے لیے آیا تھا پسر اب ہے پدر پدر کا مطلب بیٹی بیٹا یا باپ باپ, باپ, باپ سلیکٹ کیا جائے باپ لفظ باپ پدر کے معنی میں اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے مدری قافلہ والے ایٹھی پرسینٹ آپ کو رائے ملی ہے ناظرین کی دیکھیں آپ پورا اترتے ہیں توقعات سے کہ نہیں دوسرا لفظ ان کے لیے چلائیں گے لفظ ہے خندہ خندہ کا مطلب شادی ہنسی یا ناراضی خندہ سترہ سیکنڈ باقی ہیں ہسی ہوں نے سلیکٹ کیا ہنسی کو آپ بھی سلیکٹ کر لیجیے جواب درست ہے خندہ یعنی ہسی خندہ بیجا یعنی فضول ہنسی تیسرا لفظ دیکھیں کیا ہوتا ہے لفظ ہے شناور او ہو کچھ مشکل لفظ ہے شاید پڑھنے والا سننے والا یا تیرنے والا آپ بتائیں گے بیس سیکنڈ میں کیا ہے کون سا والا ہے سننے یا تیرنے یا پڑھنے مشورہ جاری ہے کون سا آپشن سلیکٹ کریں گے دس سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے تیرنے والا سننے والا یا پڑھنے والا پڑھنے والا شناور کا مطلب انہوں نے کہا پڑھنے والا دیکھیں گے ان کا جواب جواب غلط ہو گیا ہے اور اس کا مطلب تھا تیرنے والا شناور ایک پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے ٹیم مدنی قافلہ کو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے چوتھا لفظ ان کے لیے کون سا ہے مشکل الفاظ میں لفظ صوبت صعبت کا مطلب حدل مشکل یا صبر مشکل مشکل دیکھ لیجیے آپ پچ بیس سیکنڈ باقی ہیں جلد بازی نہ کیجیے گا سوچ لیں دماغ میں ڈکشنری کھول لیں موبائل میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے صعوبت یعنی مشکل انہوں نے سلیکٹ کیا آپ بھی سلیکٹ کر لیجئے بتائیے ان کا جواب درست ہو چکا ہے پانچواں لفظ آخری لفظ ان کے لیے کون سا ہے آٹھ پوائنٹ پر ہے مدنی قافلہ والے لفظ ہے کام دار کامدار یعنی تھانے دار عہدے دار یا شاندار تین آپشن ہیں عہدے دار شاندار یا تھانے دار کون سا دار ہے ان کے لیے اس کے تحت کام دار چودہ سیکنڈ باقی ہیں مجلس مدنی کافلا والے پھر کچھ کنفیوز لگ رہے ہیں نو سیکنڈ شاندار شاندار انہوں نے کہا کام دار کے معنی شاندار اور دیکھیں گے ان کا جواب پھر غلط ہو گیا ہے شاندار معنی نہیں تھا آپ صحیح جواب ہے عہدے دار بہرحال آپ جواب نہیں دے سکے اس کا یعنی اس مرحلے میں دو پوائنٹ انہوں نے حاصل نہیں کیے ہیں تین جواب درست دیے مقابلے میں اس طرح ہوتا ہے آپ دل بڑا رکھیے گا سلسلہ ذوق نات کا دوسرا سیمی فائنل ہو رہا ہے بارہواں ایپیسوڈ ہو رہا ہے تیسرا سیگمنٹ ہو رہا ہے اور مجلس مدنی قافلہ کے سکور کو دیکھیں گے سکور بورڈ پہ آٹھ پوائنٹ ہو چکے ہیں ان کے اور سوشل میڈیا والے دو نمبر کی برتری سے اب دس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں پانچ مقابلے پانچ مرحلے پانچ سیگمنٹ ابھی باقی ہیں شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے نصیب اپنا آپ کا نعرہ لگایا حضرت وہاں کیا بات کی مدری چینل کے ناظرین نصیب آپ کا سیگمنٹ میں سات رنگوں کے باکسز ہیں اور کوئی ایک باکس ہر باری میں ہر ممبر کھولیں گے اور جو اس میں سے نکلے گا وہ ان کا انعام بھی نکل سکتا ہے توحفہ یا کوئی ٹاسک یا کوئی آپشن یا کچھ بھی پوائنٹ نکل سکتے ہیں یا پوائنٹ مائنس ہو سکتے ہیں تیار ہیں آپ جی سوشل میڈیا والے کون آئے گا آپ میں سے پہلے آئیے آپ آئیں گے اپنے پسند کا رنگ منتخب کر کے مجھے بتائیں گے اور ہم اسے کھولیں گے دیکھیں گے کیا نکلتا ہے براؤن براؤن کی بات ہے سوچ لیں آپ کے لیے کچھ نکل رہا ہے آپ ایک پوائنٹ لینا پسند کریں گے یا یہ پوائنٹ ایک پوائنٹ دیکھ لیجئے آپ ایک پوائنٹ لینا پسند کریں گے دیکھتے ہیں آپ کے لیے نکلا کیا تھا نکلا تھا یہ اور اس میں کیا تھا اچھا تھا بھی ایک ہی پوائنٹ چلے بھائی آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے اور ایک پوائنٹ ویسے بھی مل گیا اور ایسے بھی مل گیا ویسے بھی مل جاتا آئیں گے مجلس سے مدری قافلہ کے اسلامی بھائی براؤنڈ کھل گیا ہے کون سا باکس کھولیں گے مائک پہ ہیلو بسم اللہ آپ کے لیے بھی کچھ ہے آپ یہ لیں گے یا دو پوائنٹ لیں گے دو پوائنٹ سوری ایک پوائنٹ کون سا پوائنٹ دیں گے یہ لیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ پوائنٹ مل جائے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ لیں گے اس پہ نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے دو پوائنٹ آپ کو مل جائے سوچ لیجیے میں کوئی آپشن میں کہہ رہی تھا دو پوائنٹ ہے اس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں اچھا ایک پوائنٹ چاہیے آپ جائیے ایک پوائنٹ لے لیجیے آپ کے لیے دو پوائنٹ کا سوال تھا اگر آپ جواب دیتے تو پیارے آکا کے بال مبارک پہ دو شیر سناتے دو پوائنٹ مل جاتے اور شاید آپ سنا بھی دیتے بہرحال آپ نے ٹاسک نہیں لیا ایک پوائنٹ ان کا بڑھا دیں گے کون آئے گا آپ کی ٹیم میں سے اگلا کون سا باکس لیں گے بلو بلو آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے یہ سامنے والی ٹیم کا ایک شعر مکمل کریں گے آپ اگر کر لیا تو دو پوائنٹ ملیں گے آپ پڑھیں گے شیر پچیس سیکنڈ کے اندر القلبو شجو شجو دلزار چنا جازیر چنو آپ شیر پورا کریں گے پچیس سیکنڈ میں جلدی کیجیے نہیں آتا ابھی سے ہمت ہار گئے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے ان کو پوائنٹ نہیں ملیں گے آپ شیر پورا کر دیں بت میں کا تیرے سوا اپنی بپت میں کا سے کہوں ہاں مرا مورا کون ہے تیرے میرا کون ہے تیرے سوا جانا آپ جواب نہیں دے سکے دو پوائنٹ لے سکتے تھے کون آئے گا آپ میں سے دوسرا اسلامی بھائی ہر ٹیم کے ممبر کو آنا ہے اپنی باری پہ باکس کھلوانا ہے کون سا رنگ لیں گے آپ اب تک یلو براؤن اور بلو کھل چکا ہے گرین گرین زور سے گرین گرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے اگر جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا سامنے والی ٹیم ایک شیر پڑے گی اس کے شاعر کا نام بتائیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے جلدی سے پڑیں گے آپ شیر کوئی بھی شاعر بتائیں گے یہ ٹاسک ہے ان کے لیے شاعر کا نام بتانا جلدی کیجیے آپ کے پاس پندرہ سیکنڈ ہے شاعر کا نام بتا کر ایک پوائنٹ ملے گا دیکھیے کیا جان من جانان من ہم درد ہم درمان من پورا شیر منان دین منو ایمان من امن و امان امتا امن و امان امتا آ کہاں سے شیر نکال کے لائیں تو بعد میں پوچھیں گے کہاں سے لائیں ابھی آپ بتائیں گے کس کا شعر ہے سیدی اعلی حضرت کا انہوں نے, انہوں نے کہا ان کا جواب درست دروست ہو گیا ہے کتنی دیر لگی تھی اس کو یاد کرنے میں نہیں جی زیادہ دیر نہیں زیادہ دیر نہیں لگی ایک پوائنٹ ملے گا انہیں اس جواب کے دینے پر دو دو آ چکے ہیں دونوں ٹیموں سے نہیں یہ وہ نہیں وہ نہیں شفت نہیں ہے اب تین باکس بچے ہیں بلیک پنک اور گرے تین نیچے کے بچے بتائیں گے جی پنک پنک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ہے ایک ٹاسک آپ کریں گے اسے پورا سامنے والی ٹیم کے ایک شعر کو مکمل کریں گے مکمل کیا تو دو پوائنٹ ملیں گے اور نہ کچھ نہیں ملے گا آپ ادھر آ جائیں آپ پڑھیں گے شیر پچیس سیکنڈ کے اندر کوئی بھی شیر پڑے پہلا مشرا دوسرا انہوں نے پورا کرنا ہے واحلی آتین ذہبت حضور بار گاہ لمبیاتی کا سب یاد کر کے آئے چلیں آپ پڑھیں گے دوسرا مشرا اتنا پیارا شیر ہے پوائنٹ ملتے تو میں پڑھتا ہوں وا ہلی سوئی آتین ذہبت آدے حضور بار گاہت آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے آپ شیر پورا کر دیں جب یاد آوت وہیں کرنا پڑت دردا و مدینے کا جانا دردا و مدینے کا جانا مدینے کی گھڑیوں کو یاد کر رہے اعلی حضرت واہ سوئی آتین ذہبت آ اہدے حضور بار گاہت جب حضور کی بارگاہ میں میں تھا تو وہ چند گھڑیاں کتنے مزے کی تھی اعلیٰ عادت یہ عرض کر رہے ہیں کون رہ گیا آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں مجلس قافلہ کی ٹیم کے گرے گرے اور بلیک رہتا ہے گرے اپنے قریب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمی. گرے میں سے دیکھیں کیا نکلتا ہے کہیں گر نہ جائیں مقابلے میں شہر ہے ایک اور آپ اس کی خالی حصے کو کریں گے پورا یہ ہے آپ کے ٹاسک شہر ہے تیری رحمتوں سے کم ہے ڈیش, ڈیش ڈیش ڈیش اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ڈیش کو بھریے فل ان دا بلینک ایک پوائنٹ ملے گا اگر آپ درست کریں گے تو بارہ سیکنڈ باقی ہیں نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا کچھ جائے گا بھی نہیں ایک پوائنٹ مگر آپ نہیں لے سکیں گے جلدی پانچ سیکنڈ ہے کوشش کیجیے جلدی اس کے بعد جواب نہیں دے سکے تیری رحمتوں سے کم ہے جواب نہیں آتا آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں کون پورا کرے گا یہاں سے تیری رحمتوں سے کم ہے ہاں بھائی کون کرے گا یہ آپ کریں گے میرے جرم تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے آگے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے فلنگ دا بلینکس انہوں نے کر دیا آگے شیر نہیں پڑ سکے ان کے لیے نالین پاک کا نقش تو سبحان اللہ کی سدائےوں ماشاء اللہ دونوں ٹیموں نے اس مرحلے میں بہت اچھا مقابلہ کیا اور دس پوائنٹ ہے سے مدری قافلہ کے گیارہ پوائنٹ ہیں سوشل میڈیا کے یعنی ایک نمبر کی ابھی بھی برتری نے حاصل ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس میں کچھ درست کرنا ہے فیضان آلہ حضرت اسکور بورڈ دیکھ لیجئے پہلے اس طرح یہ والا مرحلہ ہوا اور دس اور گیارہ پوائنٹ کیسے ہوئے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ چار مرحلے باقی ہیں درست کیجئے ابھی کرنا ہے پزل پورے کرنے ہیں آئیے اسے شروع کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو ایک ایک شیر دیا جائے گا جو انہوں نے اس باکس میں بنانا ہے پزل باکس کے اندر اور جتنا جلدی جو ٹیم بنائے گی وہی پوائنٹ حاصل کر سکیں گے اس مرحلے میں کوئی ایک ٹیم پوائنٹ حاصل نہیں کرتی ہے دو پوائنٹ کا یہ مقابلہ ہے اور ایک ایک شیر دونوں کو ملے گا اور اس کے پزل یہاں باکسز میں رکھے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بنانے ہیں کم سے کم وقت میں ٹیم بنائے گی تو اسے پوائنٹ ملیں گے دوسری ٹیم کے لیے ہدف ہوگا پہلی ٹیم کے بنائے ہوا ٹائم کون سا شیر ہے سوشل میڈیا والوں کے لیے شیر ان کے لیے اسکرین پر چلایا جائے گا جو انہوں نے درست کرنا ہے شعر بڑا پیارا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ندی آپ آئیں گے آپ کا ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے ایک منٹ ٹھیک ہے شیر یاد ہے آپ کو سنائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ندی بچپن سے اب تک شاید کئی سو دفعہ پڑا ہو ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے پزل باکس کے اندر پزل لگا کر شعر پورا کرنا ہے درست کریں گے اور آپ کے اسلامی بھائی وہاں کھڑے رہ کر پڑھ پڑھ کر آپ کی ہیلپ کریں گے کون دیتا ہے دینے کو والا 20 سیکنڈ گزر چکے ہیں رفتار کا ہے یہ مقابلہ دینے دینے کو کو ساتھ کر کے والا 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں اب تک شیئر مکمل نہیں ہوا دینے بعد میں لگا دیا دینے پہلے کر دیں منہ کے بعد دینے پہلے کریں گے فورٹی تھری دینے کو پہلے کر دیں کو دینے کو منہ چاہیے یہ <tank> والا دینے ہٹا دیں یہاں سے دینے کو منہ ففٹی سکس سیکنڈ دینے یہاں سے ہٹا کے نیچے لگا دیں پہلا والا آپ کے اسلامی بھائی ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی ایک منٹ سات سیکنڈ ہو چکے ہیں آپ کا شیر اب تک مکمل نہیں ہوا آپ لوگ ہیلپ نہیں کریں گے یہاں سے کوئی نہیں بولے گا اب آپ کا شیر ہوا دینے والا ہے سچا نہیں اب اب مکمل ہوا ایک منٹ چوبیس سیکنڈ کے اندر انہوں نے شیر پورا کیا ان کے لیے سبحان اللہ کی صدا تو ہو. دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آی آی دینے آی آی والا ہے سچا ہمارا نبی یہ شیر اب ہوا مکمل اتنی دیر کیوں لگ گئی ہو جاتی ہے خیر اب دیکھیں ان کی ہوتی ہے کہ نہیں اس کو کلیئر کریں گے اب دیکھیں گے ان کے لیے کون سا شیر ہے سا شیر ہوگا اسکرین پر اور اسی کو پورا کریں گے اس باکس کے اندر ہماری مدلس مدنی کافلا کا کی ٹیم ایک منٹ اور تیس سیکنڈ کا ہدف ہے ان کے لیے کون سا شیر ہے اسکرین پر دکھائیں گے میں <سؤال> تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیار ہے مدلس مدنی کافلا کا والے تیار ہیں آپ لوگ اسکرین پہ, پہ پوچھ رہا ہوں چلیں آ جائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے آپ سے <سؤال> چلو لگا دس سیکنڈ گزر گئے ہیں مالک کے کو میں کر دو میں تو مالک ہی کہوں گا یہ رکھا ہے کام کہوں گا یہ رکھ کے ہو مالک کے حدیب کہ ہو ہاتھ میں آپ کے جو نہیں نہیں چالیس سیکنڈ گزر چکے ہو رہ گیا اوپر کھلا میں بھی مے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چون سیکنڈ گزر چکے ہیں یعنی محیب میں نہیں میرا دیرا یعنی محبوب یعنی محبوب محبوب کرے ٹائم ہے آرام سے کریں نہیں پڑا ہوا ہے میرا تیرہ سے ایک منٹ گیارہ سیکنڈ میں شیر پورا کر لیا ہے میں آل تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا شعر پورا ہو گیا ایک منٹ تیئیس سیکنڈ کا ادب تھا ٹارگیٹ تھا اور یہ دو پوائنٹ انہوں نے حاصل کر لی ہے ماشاء اللہ ویری گڈ ایفرٹ آپ کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس کو ریموو کریں گے یہاں سے کون آئے گا آپ کے لیے شیئر ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آپ پورا کریں گے ایک منٹ اور تیئیس سیکنڈ میں کون آپ آ جائیں جلدی سے نہیں پیچھے والے جلدی سے آئیے پہلی بار جو آئے اس شیر کو دوبارہ چلائیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کیا نام ہے آپ کا محمد بشارت بشارت بھائی ویلکم سلسلے میں آپ دیکھیں شیر اسکرین پر اور یہ شیئر آپ پورا کریں گے ایک منٹ تیئیس سیکنڈ سے کم وقت میں چوبیس سیکنڈ سے کم میں یہ شیئر یاد ہے کون دیتا شیئر دینے کو ہے یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ تیار ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے بشارت بھائی کو ہم دیں گے گیارہ سا توفہ اگر یہ اس ہدف کو پورا کرتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو تو کھڑا نہیں رکھنا تھوڑا سا ٹیڑا رہنا ہے نہیں ہے شیر میں ہے ہے تھوڑی تو میں ہیلپ کر سکتا ہوں نا ان کی 35 سیکنڈ گزر چکے ہیں آپ کے کالز اور ویڈیو کال تیار رکھیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ شاء کی ہمارا باقی دھومے مچائیں گے محمود بھائی کو انشاءاللہ شاء میں منچ پہ بلائیں گے آپ کا جو وقت ہے پچپن سیکنڈ ہو چکا ہے ایک منٹ ہونے والا ہے کیوں ہٹاتی دیا بھائی ہے اچھا ایک منٹ اور بیس سیکنڈ میں مکمل کر لیا ہے <laughs> <لا laughs> ماشاء اللہ بشارت بھائی آپ نے سوشل میڈیا والوں کو پیچھے چھوڑ دیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ کو ملیں گے گلاف کعبہ کے دھاگے بھی اور ایک سفید سوٹ پیس بھی یہ <laughs> بھی ان کو دیں اور یہ پہن کر فائنل میں آئے تو کیا بات ہے اماما شریف بھی ہو آئیے کچھ کال لیتے ہیں ویڈیو کال بھی چلائیں گے اور پانچ جو سیگمنٹ ہے ہو چکے ہیں تین مرائل باقی ہیں کچھ دیر کا وقفہ لیں گے. کے بعد ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے فیضانِ حضرت <سؤال> اسکور بورڈ دیکھ لیجئے اس کے بعد پانچ <سؤال> مرائل سے گزر کر ٹیم سوشل میڈیا اس وقت گیارہ پوائنٹ پر ہیں بارہ پوائنٹ پر مچلس مدری کافلا یعنی ایک ایک نمبر کی برتری حاصل ہے ہماری مدری کافلا کی ٹیم کو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ شاء کی دو بھی مچائیں گے اور ہمارے محمود بھائی بھی ساتھ ہیں ان سے کلام بھی سنیں گے کال سنا دیجیے ویڈیو کال بھی چلا دیجیے آج کی جو ناتھ کی ویڈیو کال ہے میرا نام ہے ڈاکٹر طیب لاہور پوری آواز بڑھا, بڑھا سلام بھائی ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں جو کرم شاہد بتا ماشاء ہاں اللہ اگلی کال شوکت اختار کلام پڑھا جس میں ہو ٹائم ملتے ہیں یہ کہاں پہ موجود ہیں ہدائی کے بخشی میں ہم نے ڈھونڈا وہاں پہ ملا نہیں اور بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں محمد فیصل اختاری ہے کہ کلام ہے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے لبے سے جام بخشی نرالی ہاتھ میں اس سے کچھ اشار اور کچھ شیر ہو جائے کچھ اگلی کال دیجیے جو ہماری ویڈیو کال ہے ویڈیو نات ہے وہ چلا دیں سول ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اگلی ابھی اگر ویڈیو کال ہو وہ بھی چلا دیں کمر ہوں رنگ روخ آپ تاب ہوں ذرا تیرا جو ہے شرح کر تو جناب ہوں دور ن جب ہوں گو پا کے خوشاب ہوں ن جب گو ہر پاک ہوں یعنی راہ گزرے تب ہوں یعنی تورا راہ گزرے گو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل انشاءاللہ فیضان مدینہ کے سہن میں بیٹھ کر اس سے عالی حضرت منائیں گے انشاءاللہ فائنل بھی ہوگا اور لنگر رضویہ بھی ہوگا تبرکات کی زیارت بھی ہوگی اور آپ سب بھی ہوں گے انشاءاللہ ہر اسلامی بھائی نیت کرے اپنے ساتھ کم از کم ایک کو ضرور ساتھ میں لانا ہے انشاءاللہ محمود بھائی شب حات بے بٹتا ہے باڑہ ڈور کا شب حاد بٹتا ہے باڑہ ڈور کا ستکا رے ڈور کا آیا تارا کا سارا بھول پھولا بات پھول بھول پڑ پہ ہے کچھ کا But اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ار ہابہ ار ہابا ماکی مدنی مر ہابا مرحبا ہابا ار مکی مدنی مرحبا مرحبا بر ہابا مر ہابا بدنی مندر ہے منجا کیا مندر ہاں خزور کیا مندھر ہاں خردور کیا مندر نبی کا کرنڈا بال سے آلہ کا کرنڈا پال سے بالا نبی کرنڈا گھر گھر بھی یا رسول اللہ یا یار اللہ کا چمچا پتا رم ہے اپشہ ہے تم بھی کر کے ان کا چر جا کا چمچاجی ہر گھر میں دہرا اللہ پور نور ہے سبش دیوینا کر نور ہے زمانہ صبح شا دی نا پردا اٹھا ہے کس کا پرداؤ کس کا پردا اٹا ہے کس کا شبحشہ دیوی لانا شادی رچی روبی ہے بستے ہیں شادی جانے شادی رچی رو ہے شادی جانے گا تولا بناؤ دو تولا بناؤ دوشا بناؤ ارشت کے شورا تک آئیرا شا پیلا کر تل پھر گائے ہمارے سوتے نچی باغے تل فر گائے سوتے نتی پر چاگے برجی درگی بو چمپا برجی درگی بو چمپا شا پے بیلا کا پیارے راجی اولا جنگ کے سنگے پیارے کے یادن پا چکا دیا دن دی چمکا دیا دیکھا تمہیں سب بیلا تیری چمک چمتی آلم چمک رہا ہے تیری چمک چمتے آلم چمک رہا ہے میرے بیمت چمکا میرے بیمت چمکا میرے بیمت چمکا تمہیں شبے بیلا گا دونوں سے بابو چوڑا پری را ریشا کر مرہ باہر مرحا باب کامدھر رکی میں J.E. تو رہو ان شاء اللہ یوں ہی دھوم دھام سے جشن ولادت بھی منائیں گے اور جشن رضا بھی منائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ محمود بھائی نے بڑا زبردست سما باندھا سلسلہ ذوق ناد جاری ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سلسلہ اگلا مرحلہ جس کا نام ہے اسکرین پر ابھی ظاہر ہوگا اس کا نام شروع کریں اگلا مرحلہ پانچواں پانچ مرحلے ہو چکے ہیں چھٹا مرحلہ شروع کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحلہ ہے پہلا شعر اور آخری شعر نو نو پوائنٹ کا یہ مقابلہ ہے اب جو تینوں مرحلے ہیں یہ نو دس اور دس یعنی کل ملا کے انتیس پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس میں وہ جو سارے جوابات دیں تو بڑا کرٹیکل ہو جائے گا اگر ایک طرف مقابلہ جھک جائے دیکھیں کیسی تیاریاں ہیں آخری ٹیم مرحلے ہیں اور فائنل کا فیصلہ ہوگا کہ کون جائے گا ٹیم آئی ٹی کے سامنے سوشل میڈیا والے یا مجلس سے مجلی والے دونوں کے پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں بارہ اور گیارہ اب ہے پہلا شیر آخری شیر میں پڑھوں گا متلا اور یہ پڑھیں گے مکتا ہر جواب کے لیے دس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس تیار ہیں آپ پہلا شیر میں پڑھ رہا ہوں آپ پڑھیں گے آخری شیر شیر ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آس سیکنڈ ہے مکتا پڑنے کا خاک اڑائے ہم خاک اڑائے تو وہ خاک جو, تو وہ خاک جو نہ پائی دو سیکنڈ باقی آباد ہیں. رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا شیر کو درست پڑھیں گے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا ہم خاک اڑائیں گے تو وہ, جو وہ خاک نہ ہم پائی خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا سبحان اللہ کی صدا اللہ ہر شیر پر ہونی چاہیے دوسرا شیر دیکھیں یہ پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مستفائی دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس کوشش تو کیجیے کچھ تو پڑھیں پانچ سیکنڈ ہے جواب نہیں آ رہا تقدیر چمک ٹھے رضا کی اے شمع جمال مستفائی دوسرا مکتا نہیں پڑھ سکے تیسرا شیر تیسرا مطلع خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مستفا نے سنبھال رکھا ہے okay. ایک پوائنٹ کا سوال ہے چار سیکنڈ باقی ہیں تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے آپ جواب تین میں سے ایک جواب انہوں نے دیا ایک پوائنٹ حاصل کیا سوشل oh میڈیا کے ممبر yeah. نے اب okay. آپ جواب دیں گے مدنی کافلا کی ٹیم کے ایک اسلامی بھائی اس میں مشورہ نہیں کر سکتے ہر کسی نے انڈیویجل جواب دینا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ادھر پہلا شیر سیر گلشن کون دیکھے دشت طئےبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مکتا جی, جی کے مرتے ہیں شیر درست پڑھیں گے آپ مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جواب درست ہے سبحان اللہ دوسرا شیر دیکھیں پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں لم نذیر نظیرک فی نظر مسلے تو نہ شدھ پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہد و سرا جانا بس خام خام نوائے رضا یہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ نا تک تھا ناچار اسراہ پڑا جانا سبحان اللہ ناچار اسراہ پڑا جانا دیکھیں اس کا مکتا پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں تیسرا خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام مکتا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس پہلا شعر آخری شہر سیگمنٹ جاری ہے دو سیکنڈ باقی ہیں تیری سنا ہے اپنا نصیب قربان تجھ پر جانے ادیب تجھ پر تصدق عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام تین میں سے دو کے جواب درست دیے ہیں دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں سوشل میڈیا تیار ہیں آپ تین مطلع آپ سے بھی ہوں گے آپ جواب دیں گے مکتے کی صورت میں پہلا شیر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا نہیں جواب دے پائے شرف جن سے حاصل ہوا امبیا کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ مشہور شعر ہے دوسرا شعر دیکھیں پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائیے یہ دوست خلد کا نام لے بلبلے شہدائے یہ دوست پڑھیں گے مکتا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اراضب کے کلام تو پڑھتے رہتے ہیں آپ ہاں ہاں آپ نہیں پڑھ پائے رنج آدا کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و بائے یہ دوست تیسرا شیر دیکھیں کیا ہوتا ہے راہ عرف سے جو ہم نادی درو محرم نہیں مستفی ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مکتا دس سیکنڈ آپ کے پانچ سیکنڈ باقی ہیں سایہ دیوار خاک ہو یارب اور رضا خواہش دہی میں تختہ جم نہیں سبحان اللہ ایک جواب انہوں نے درست دے دیا ہے دیوارو خاکے دیوارو خاکے در جواب ان کا درست مان لیتے ہیں تین میں سے ایک جواب دیا ایک پوائنٹ پائیں گے تیار آپ مدنی کافلہ پہلا شہر اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری عرش کیا فرش, پہ جار فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری مکتا آٹھ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے مشہور کلام نااب خاں کے لیے تو کم از کم وقت ختم ہو گیا ہم نے مانا کہ گنا ہوں کہ نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری دوسرا شیر دیکھیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں آپ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا نہیں پڑھ پا رہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں غلام نبی بھائی جواب دیجیے اپ کا وقت ختم ہو گیا ہے ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو خا کے احمد رضا ہو گیا کیا بات ہے مرید کی اپنے مرشد کو جگہ جگہ یاد رکھتے ہیں یہ جمیل رضوی صاحب تیسرا شیر کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا قبر حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا مخدہ امیر علیہ سنت نے شیر کو بدل دیا ہے تھوڑا سا ترمیم کی ہے کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا آپ جواب نہیں دے رہے مکتا یاد نہیں ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا کب شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا تار گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا ایک بھی درست جواب نہیں دیا ہے مجلس مدنی کا قافلہ سیمی فائنل ہو رہا ہے متلا مکتا تیار ہونا چاہیے مشکل جوابات بھی دینے پڑیں گے تیسرے ممبر دونوں ٹیموں کے رہ گئے اب جواب دیں گے سوشل میڈیا پہلا شیئر باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے مکتا جلدی سات سیکنڈ باقی ہیں نہیں یاد آ رہا جواب نہیں دے پائے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے مکتا ہے اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے جواب نہیں دے پائے دوسرا ہیں صف آرا سبہور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر میں کو مہمان خدا کے آتے ہیں جواب دیں گے آپ مقتہ بڑا آسان اور مشہور شیر پانچ سیکنڈ باقی ہیں وقت ختم ہو گیا میں کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں تیسرا شیر آپ پورا مکتا بتائیں گے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع اب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کو بھی سوچیں گے نو سیکنڈ باقی ہیں سے خدمت کے کچھ کہیں ہاں رضا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام پکا یہی ہے سوچ لیں اب بھی آپ کا جواب درست ہے ایک پوائنٹ ملے گا انہیں آخری اسلامی بھائی تیار ہیں آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں پہلا شعر ان سے شعر ہے کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے جلدی آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہے ایک وقت ختم ہو گیا شعر ہے داغ دل ہم نے نوری دکھا ہی دیا درد دل کا فسانہ سنا کر چلے جواب نہیں دے سکے دوسرا شعر لکھ رہا ہوں نات سرور سبز گمبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گمبد دیکھ کر اتنا مشہور کلام مختہ پڑھیں گے آپ جلدی کیجیے تین سیکنڈ باقی آہ اے تار تجھ سے اتنا دن ہو سکا جان کر دیتا نچاور سبز گمبد دیکھ کر ارے یار اتنا آسان تھا یہ تو جواب نہ دے سکے آپ بہرحال تیسرا شعر دیکھیں پڑھتے ہیں کہ نہیں شعر ہے نعت سنتا نات کہتا رہوں آنکھ نم رہے دل مچلتا رہے نجم نام محمد زباں پر رہے ذکر ہوتا رہے ساس چلتا رہے بڑا مشہور مکتا اتنا مشہور کس بچے بچے کو یاد ہوگا جلدی پڑھیں گے آپ چھ اور پانچ سیکنڈ یہ دعا زور سے نجم کی ہے آرزو درست شیر پڑھنا یہ دعا وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے شیر ہے نجم کی ہے خدا آپ ساتھ پڑھیں گے آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو ہوتی رہے دم نکلتا دم نکلتا کیا ہو گیا اتنا آسان اور مشہور شیر نہیں پڑھ سکے مقابلہ ہے یہ ہوتا ہے بہرحال دونوں ٹیموں کے اس مرحلے میں نو نو پوائنٹ نو نو لے سکتے تھے دونوں ٹیمز کے ممبر کس نے کتنے پوائنٹ لیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ پر ابھی دونوں ٹیمیں برابر موجود ہیں چودہ چودہ پوائنٹ <سلام> ہے یعنی کوئی بھی پیچھے جانے کو تو تیار نہیں <سلام> پہلا شیر آخری شیر میں مجلس مدری قافلہ کے سام بھائیوں نے نو میں سے دو, دو جواب درست دیے اور سوشل میڈیا والوں نے کم از کم ایک جواب زیادہ درست دیا وہ ہوگا مستفیٰ جان رحمت طلوع تین پوائنٹ لیے ہیں آپ نے ٹوٹل چودہ چودہ پوائنٹ ہو چکے ہیں اور اب شروع کرتے ہیں اپنا اس کے بعد والا راؤنڈ جو نیا ہے کل میں پوری کایا پلٹ گئی تھی آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیضان آلہ حضرت وحا کیا کی سلامتی سلامتی سلامت سلامت امتحان رہے ہے حافظے کا دس نمبر کا یہ مقابلہ ہے دس اشعار انہیں اسکرین پر دکھائے جائیں گے شاعر کے نام کے ساتھ اس کے بعد انہیں دوبارہ دکھائے جائیں گے وہی اشار جو پہلے دکھائے گئے کچھ دیر پہلے اور ان کا حافظہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ اشعار ان کے شاعر کے نام کے ساتھ یاد رکھے ہیں کہ نہیں ہر درست جواب پر ایک پوائنٹ ہوگا آپ اسکرین پر ان کی کارکردگی بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا والوں سے شروع کرتے ہیں جی ان کے لیے کون سے 10 اشعار ہیں ہم دیکھیں گے پہلے اسکرین پر ہر جواب کے ساتھ سیکنڈ ہوں گے سوشل میڈیا والے اپنے اپنے شیر شاعر کے نام کے ساتھ یاد کر رہے ہیں مولانا حسن رزا کا شیر سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے تیرے نے جمال دم وارسی صاحب کا شیر سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی مولانا حسن رضا خان صاحب کا شیر چھٹا شیر ہے یہ جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا آہا مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں حافظ صاحب ظہوری صاحب کا شعر عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا شعر ہے نواں شیر رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں اعظم ہند کا شعر دسواں شعر گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے اب دیکھیں دس اشار میں سے کتنے درست جواب دیتے ہیں دس پوائنٹ کا یہ شعر ہے یہ مرحلہ ہے شروع کریں گے اب ان کے لیے بغیر شاعر کے نام کے ساتھ اور چیک کریں گے انہوں نے ابھی جو دیکھا پڑا یاد کیا کہ نہیں حافظہ کیسا ہے ان کا مضبوط اور کتنا ذوق ہے ان کے حافظے کو کتنا ذوق ساتھ دیتا ہے آپ کا حفظہ شروع کرتے ہیں یہ راؤنڈ جی میں بھی اس کو کاؤنٹ کرتا جاتا ہوں مولانا مصطفیٰ رضا خان امیر علیہ سنت مشوار. دو ہو گئے تیسرا شیر جمیل الرحمان صاحب جمیل الرحمان کادری صاحب آپ نے فرمایا مولانا حسن شیر. رضا خان مولانا حسن رضا فرمایا چار بیدم, بیدم بیدم فرمایا وارثی پانچ شیر ہو چکے ہیں مولانا حسن رضا خان حسن رضا خان صاحب کا یہ شیر آپ نے فرمایا جو وہاں پہنچا وہیں حافظ حافظ, حافظ, حانا حافظ, حانا حافظ حانا آپ نے فرمایا سات ہو گئے آٹھواں شیر ظہوری ظہوری آپ نے فرمایا سبحانند آٹھ شیر نواں شیر مصطفی رضا خان صاحب مصطفی رضا خان صاحب آپ نے کہیں لکھا ہوا ہے کیا نہیں مصطفی رضا خان صاحب مولانا مستفا رضا خان نوری آپ نے دس جوابات دیے اب دیکھیں گے اسکرین پر کہ کس کتنے میں سے کتنے درست جواب ہیں دس پوائنٹ کا یہ مقابلہ تھا اور اب ان کی آئی گی کارکردگی کیا چار درست ہیں پانچ درست ہیں سات درست ہیں یا دس کے دس درست ہیں یا ایک بھی درست نہیں انہوں نے دس میں سے دس درست جواب دے دیے ہیں آو! کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست آفزہ ہے دس درست جواب اور اب ہے امتحان سخت مدنی قافلہ ٹیم کے لیے چودہ سے چوبیس پوائنٹ پہ, پہ پہنچ گئے کیا کھا کے ہیں بھائی? بادام کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں ایسا زبردست حفظہ کنفیوز سے کافی دیر جواب نہیں بن پا رہا ہے چلیں بھائی شروع کریں گے مجلس مدری قافلہ کے لیے جو دس اشار ہیں پہلے شاعر کے نام کے ساتھ چلیں گے پھر بغیر شاعر کے نام کے ساتھ اور انہوں نے جواب دینا ہے اپنے حفظے کے بلبوتے پر شروع کریں دس اشار امیر اہل سنت کا شیر اس شاہ کے موتی لٹا رہے ہیں دامن کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا پہر کی اعلی حضرت امام احمد رضا قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا مولانا جمیل الرحمان صاحب بیدم وارسی پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پانچواں شیر رکھنے کو سر پہ گھر ملے نالے نے مستفیٰ فقط واہ پانچ ہو گئے چھٹا شیر اس آئین خانے میں مدینہ ہے مدینہ اے دیدہ اے بینا میرے سینے کی طرف دے آہا سلام شوق کہہ دینا میرا ماہ رسالت سے امیر حل سنت کا شعر گیسو اے جان کرم ہیں یہ تمہارے گیسو مفتی اعظم ہند کا شعر آج شیر ہو گئے نواں شیر مجھے وہ درد دے خدا کے رہے ہاتھ دل پہ دھرا ہوا تیرا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدیل سلطانی کا یہ شعر وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے دس اشعار آپ کو بھی دکھائے ان کو بھی دکھائے اب آپ سے بھی اگر سوال ہو تو کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب دیکھیں گے ان کا حافظہ کیسا ہے تیار ہے آپ اب یہی اشار بغیر شاعر کے نام کے ساتھ چلیں گے آپ دیں گے جواب سات سیکنڈ کے اندر جتنی دیر تک اسکرین پر شعر رہتا ہے شروع کیجئے تین مجلس مدنی قافلہ کے لیے امیر سنت امیر اہل سنت, سنت, سنت آپ نے کہا ایک ہو گیا دوسرا شیر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا فرمایا آپ تیسرا شیر مصطفی رضا خان مصطفی رضا خان آپ نے فرمایا پھر تمنا خالد بیدم کر دیا اس کو نظمی نظمی نظمی پچھلا والا بیدم کر دیا جیسنا خانہ خالد خالد, خالد, خالد, خالد, خالد, خالد, خالد شے ہو گئے ساتواں جلد. جلدی امیر اہل سنت امیر اہل سنت فورن بتانا ہے جلدی مصطفی رضا خان مفتی آزم ہند آپ نے کہا مولانا مصطفی رضا خان نواں شیر جلدی ادیل آپ نے کہا عدیل ادیل آپ نے کہا آخری شیر عدیل دس سوال ہوئے آپ سے اور آپ نے دس میں سے کتنے درست جواب دیے ہیں ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے اور جی جلدی بتائیں گے ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی انہوں نے دس میں سے آٹھ درست جواب دیے ہیں سبحان اللہ اس طرح دو پوائنٹ کم ہو گئے ہیں ان کے نہیں لے سکے لیکن پھر بھی بہت ٹف لے کر چلے اور کچھ غلطی ایک جگہ پہ درست بھی کی اور چوبیس نمبر ہیں سوشل میڈیا والوں کے بائیس نمبر ہیں مجلس سے مدنی کافلہ والوں کے ہاتھ پیر کاف جاتے ہیں جواب دیتے ہوئے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس طرح یہ مدنی مقابلہ آگے پہنچا ہے اور اب ہم شروع کریں گے اپنا آخری مرحلہ جس میں سوچ سمجھ کر انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے بڑا سوچ سمجھ پر زور رکھیے گا آپ لوگ جوش رکھیے گا یہ ہوش رکھیں گے کمبنیشن کے ساتھ مزہ آئے گا اور 24 دو نمبر کا فرق ہے مد سے مدنی کافلا والے اسے پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں سوچ سمجھ کر مرحلے میں فیضانے والا حضرت آج سوال ہوا تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس سنے ہجری میں ہوا جواب ہے تیرہ سو چالیس سنے ہجری درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بائی پوسٹ تحائف اور تبرکات ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے باپو نام درست جواب دینے والوں میں بارہ کے نام پیش خدمت ہیں بنتے صادق ڈیرا غازی خان بنتے انیس خان پور بنتے سید مشرف اطاریہ باب المدینہ کراچی بنتے افضل اطاریہ سردار آباد فیصلہ عدیل پنجاب عارف والا ام قطمیر رضا باب المدینہ کراچی اویز سلطانی سردار آباد فیصلہ آباد احمد رضا اتاری ٹنڈو آدم شاہ زیب امتیاز اسلام آباد بنتے رفیق گجرا والا محمد جانگیر مدینہ تو لولیا ملتان شریف بنتے سید جاوید اتاریہ راول پنڈی ان میں سے کسی ایک کے لیے ہے قرآن دازی میں سے تحفہ نکالیں آپ اردو پڑھ لیں گی لکھا ہے احمد رضا اتاری ٹنڈو آدم ان کے لیے ہے مبارکباد یہ لیجیے آپ اور یہ لے کے جائیں گے آپ باپو کے پاس ان کے لیے ہے ان انشاءاللہ اللہ تبرکات وغیرہ پہنچائے جائیں گے آئیے شروع کریں اپنا راؤنڈ سوچ سمجھ کر جس میں دس سوال ہیں دس جواب ہیں اور انہوں نے جواب دینا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر جو بیل بجائیں گے وہی جواب دیں گے درست جواب دینے پر ایک پوائنٹ اور غلط جواب دینے پر یا جواب نہ دینے پر پوائنٹ مائنس ہو جائے گا بارہواں ایپیسوڈ ہے دوسرا سیمی ہے کوئی بھی ایک ٹیم اب تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جا رہے ہیں فائنل کے منچ پر آپ لوگ تیار ہیں بیل چیک کر لیجیے کسی کی بیل کسی کی گھنٹی خراب تو نہیں ہے جو گھنٹی بجائے گا وہی شیر پورا کریں گے اسی ٹیم سے شیر لیں گے تیار ہیں آپ جی. پہلا شیر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بڑی جلدی کی آپ نے بیس سیکنڈ باقی ہیں دیکھ لیجیے آپ کچھ غلط نہ ہو جائے بدلنا چاہیں تو کوئی بھی ایک دو تین جو بھی شعر ہوں اس کو آپ یہ ہوگی طے کر لیجیے چھ سیکنڈ باقی ہیں کوئی بھی ایک شعر اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے شیر آپ نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آپ کے پاس دو پوائنٹ کی برتری تھی اور اب آپ کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ شعر آپ نے درست نہیں پڑا اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری عرش کیا فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری یہ شعر تھا اور آپ نے جلدی کی اگر ایک ورڈ اور سن لیتے تو پھر پہنچ جاتے شیر درست نہیں پڑ سکے تیئیس پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے دوسرا شیر شیر ہے سب تمہارے جی مدری سے مدری قافلہ سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو سوچ لیجئے سب تمہارے آپ کا جواب کوئی اور شیئر بھی ہو سکتا ہے ابھی بارہ سیکنڈ باقی ہیں سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو آپ نے اس کو طے کیا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے ایک پوائنٹ کی بڑھتری ختم ہو گئی ہے سوشل میڈیا ٹیم کی دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں اور اب کچھ مقابلہ ٹف ہو گیا ہے تیسرا شیر پڑھوں گا دیکھیں اسے کور پورا کرتا ہے شیر ہے جس طرف جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم کئی اشار آ ہے اب آپ نے طے کرنا ہے میرا مراد کا شیر کون سا تھا ذہن میں کون سا تھا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا چودہ سیکنڈ باقی ہے نگاہ ہے عنایت پہ لاکھو سلام کوئی بھی پڑھ دیں طے کر لیں کون سا یہی ہے آپ نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ایک بار پھر آپ کا نمبر کم ہو گیا ہے یہ شیر بھی درست نہیں ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشتے مدینہ کا تمنا آئی ہے جلد بازی سے دو پوائنٹ اب تک کم کرا چکے ہیں تین شیر ہو چکے ہیں اور شیر چوتھا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اب شیر ہے حسن تیرہ حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے سوشل میڈیا والوں نے پھر جلدی اللہ کی اللہ ہے اور اس بار شیر پڑا ہے اعلی حضت کا یہی ہے جی سلیک تیرا اس کو دیکھا نہ سنا حسن تیرا جی جی سنا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے جواب درست دے دیا ہے دوبارہ پوائنٹ برابر ہو چکے ہیں دیکھیں پانچواں شیر کون پورا کرتا ہے شیر ہے اے رضا اے رضا, اے رضا اہ اے رضا آہ آہ شیر میں تھا اے رضا آہ کے یوں جی مدنی قافلہ والوں نے اس بار ہمت کی ہے پچیس سیکنڈ میں پوچھا رضا آہ کے یوں کٹے یوں سہل کٹیں جرم کے سال دو گڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو گھڑی کی دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس باقی بات ہے یہی شعر ہے آپ نے کہا اے رضا سن. آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو جواب درست ہو گیا ہے اللہ کتنے شیر ہو گئے پانچ شیر ہو گئے ہیں مجلس مدنی کافلا والے ایک نمبر کی برتری پر ہیں چھٹا شیر پڑھوں گا شیر ہے یہ سمن یہ سوس مجلس مدنی سو سنو یا سمن یہ بنکش سمبولن سرنگ گلے سرے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے کیا شیر پڑا ہے گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزارے جواب درست ہو گیا ہے اللہ بڑا مشکل شعر انہوں نے پورا کر دیا چھ شعر ہو چکے ہیں دو نمبر کی برتری ہے مجلس مدنی کافلا والوں کے پاس اور اب ہے ساتواں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شعر ہے غلام غلام ان کی غلام سوشل میڈیا ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا اللہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا جواب درست ہے سات شیر ہو گئے اور اب تین شیر رہتے ہیں دیکھیں کون سی ٹیم پہنچتی ہے فائنل کے منچ پر شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے پلا پلا پلا دے ساقیا سوشل میڈیا والے پورا کریں گے ساکیا ساگر مدین مدینہ آنے والا ہے اتا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے بڑی جلدی جواب دے رہے ہیں سوچ لیجئے آپ کا نمبر کم نہ ہو جائے جی یہی جی ہے جی جی جی پلادے ساقیہ ساگر مدینہ آنے والا ہے اتا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے پھر جواب ہے جی دو شیر رہ گئے نمبر پھر برابر ہو گئے سوشل میڈیا اور مجلس سے مدنی قافلہ والے دیکھیں فائنل کے منچ پہ کون پہنچے گا دو جواب باقی ہیں اور اب دیکھیں نواں شیر کیا آتا ہے شیر ہے آہ ہاں مجھ سے پڑھا نہیں جا شیر ہے محفوظ صدا رکھنا ٹیم سوشل میڈیا محفوظ صدا رکھنا شہابے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو سبحان اللہ. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو کیا یہی شعر ہے پکی بات ہے ان شاء اللہ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو جواب درست ہو گیا ہے آخری شیر ہے اگر سوشل میڈیا والے جواب دیں گے تو یہ ہیں فائنل میں اور اگر آپ دیں گے جواب تو یہ مقابلہ جاری رہے گا دسواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے میرے قریب سوشل میڈیا میرے کریم سے اگر کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دیکھ لیجئے میرے کریم سوچ لیجئے سولہ سیکنڈ ہیں پندرہ سیکنڈ چودہ تیرہ آپ نے میرے کریم سے گھر وقت ابھی جاری ہے یہی ہے آپ لاک کر چکے ہیں شہر ہے میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں آپ کا جواب غلط ہے میرے ذہن میں تھا میرے کریم گناہ زہر ہے مگر پھر بھی کوئی تو شہد شفاط چشیدہ ہونا تھا آپ جواب درست نہیں دے سکے اور آخری شیر اب دوبارہ پڑھیں گے چونکہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اب جو جواب دے گا وہ آگے بڑھے گا شیر ہے عجب اللہ اکبر عجب سے جواب پڑ دیں گے آپ ٹیم مجلس مدنی قافلہ جی بتائیں گے آپ کیا ہے آپ عجب سے کیا شیر ہے بحل کیوں بجائی تھی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نسار مدینہ سوچ لیجئے یہی ہے آپ کیا میرے ذہن کو پڑھ رہے تھے یا ویسے ہی کیا آئی پیڈ میں دیکھ رہے تھے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسار مدینہ جو آپ درست ہو گیا ہے مجلس سے مدری کافلا والے پہنچ گئے فائنل کے منچ پر اور دیکھیں گے فائنل ہوگا آئی ٹی اور مجلس مدنی قافلہ کے درمیان صرف ایک منٹ اور کیمرے کے آگے نہ کھڑے ہو سلسلے کو اختتام پہ لے کے جا رہے ہیں سوشل میڈیا والوں نے بڑی زبردست محنت کی ان کے لیے پچیس سو روپئے کا مدنی چیک سوٹ پیس تحائف قبول فرمائیں گے یہ فیضان بھائی کے لیے قبول فرمائیں بہت اچھی تیاری کی آپ لوگوں نے لیکن آگے نہیں پہنچ سکے ہیں کل ان رات ساڑھے بجے سلسلہ شروع ہوگا فیضان مدینہ کے سہن سے آپ ضرور تشریف لائیے گا آپ کے لیے توفہ اور انشاءاللہ کل دھوم دھام سے جشن رضا منائیں گے اور لنگر رضویہ بھی کھائیں گے فیضان علا حیدرآباد ریبت کے خلاف جنگ سلو الحبیب